ذکر کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی کی یاد کو ذکر کہتے ہیں کیا مصنون تسبیحات بھی ذکر ہیں مصنون تصبیات بھی ذکر ہی ہے اس کی مثال غذا کی ہے البتہ اس کے علاوہ بعض اذکار ہیں جو علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کی مثال دوا کی ہوتی ہے یہاں ذریعے کے طور پر ذکر کے بارے میں کہا گیا وہ یہی علاج والا ذکر ہے ذکر سے علاج کیسے ہوتا ہے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور محبت تمام فضائل کی کنجی ہے نفس بات میں تمام بری محبتوں سے نفی کی جاتی ہے جتنا جتنا یہ ذکر دل و دماغ میں بچے گا, گا اتنی اتنی غیر کی محبت دل سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور بندے کی اصلاح ہوتی رہے گی ذکر کیسے کرنا چاہیے اس کا جواب بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ہر شخص حالت پر منحصر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی عام قانون نہیں بنایا جا سکتا کسی کے لیے تو شیخ کو پکڑا جاتا ہے ذکر زبان سے بھی ہوتی ہے دل سے بھی ہوتی ہے سانس سے بھی ہوتی ہے خیال سے بھی ہوتی ہے جس کے لیے جو جیسے مناسب ہو وہ بتایا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے تاکہ اس کے اصل ثمرا تھا لوگ. بعض لوگ ذکر بلجیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آہستہ بھی سن لیتے ہیں تو پھر ذکر بلجیر کیوں کیا جاتا ہے جب ذکر ثواب کے لیے کیا جائے تو اس کے لیے بے شک خاموشی کے ساتھ ذکر کیا کہ آدمی اپنی آواز کو صرف خود بنے تاکہ کسی کی ضروری کام میں حرج نہ ہو یا کسی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کو ہر وقت کرنا چاہے ہر وقت ایسی جگہ کا ملنا جس کی ذکر جہر سے لوگوں کو حرج نہ ہو عملان بہت مشکل ہے سلاوت قرآن بھی اسی حکم میں ہے البتہ جو ذکر علاج کے لیے کیا جاتا ہے اس میں جہر ثواب کے لیے نہیں بلکہ وسافت کو دفع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نیل اچھی آواز دل کو متاثر کرتا ہے بس خوش کے ساتھ ذکر جہر, جہر دل کو متاثر کر لیتا ہے اس لیے اگر اس کو ذریعہ کے طور پر استعمال کرے تو اس میں کوئی حرض نہیں تو پھر اونچی آواز میں ذکر سے ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا لیکن اس اندیشے کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دل میں ریا کی نیت نہ ہو یہ کافی ہے باقی ریا کا وس وسا ریا نہیں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ تم اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہ دی. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے ذکر سے رک جانا بھی ریا ہے انفرادی طور پر تو ذکر بالجہ کی گنجائش لیکن اجتماعی طور پر بھی ذکر بل کیا جا سکتا ہے جو دلائل انفرادی ذکر بالجہ کے قابل استعمال ہیں وہ اجتماعی کے لیے بھی آپ ذرا غور فرمائیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اگر دل کی صفائی کا ذریعہ سمجھا جائے تو چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی نہ صرف جائز بلکہ تجربہ سے مفید ثابت ہوا ہے اجتماعی ذکر ایسا کہ لوگ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہوں یہ تو ہمارے اقابر کا طریقہ رہا ہے لیکن ایسا ذکر جہر جو کہ کئی لوگ ایک آواز ہو کر کریں یہ کہاں سے ثابت ہے بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی مثال جیسے کہ نماز میں امام ہوتا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اس کی طرح ہو جاتی ہے لہٰذا دین میں زیادتی ہے حضرت مولانا رحمتہ جی اللہ ہمارے بڑے ہیں ان کے ہاں اجتماعی ذکر بس واحد ہوا کرتا ادرستان رحمۃ اللہ کے خلفا میں حضرت مولانا فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ یہ ذکر کراتے تھے یہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کا مقصد دل کو متاثر کرنا ہے جس میں اجتماعی سوچ کے اثر سے کوئی انکار نہیں کر سکتے جہاد میں بھی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے معمور ہوتے ہیں اور ایک ہی آواز سے سب کچھ کرارے ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ فقط ایک ذریعہ ہے کا تو وہ غلط نہیں ہے اس طرح یہاں بھی اگر ذکر ایک آواز سے کرایا جائے اس کو مقصد نہ سمجھا جائے اور جو نہ کرے اس پر نکیر نکی نہیں کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے جی ہاں یہ ممکن ہے اور انتہائی لذیذ اور مفید ذکر ہوتا ہے اس کی کچھ مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں نقش بندی میں اقتدامی تلقین کیا جاتا ہے جبکہ چشتیہ میں کچھ تیاری کے بعد یہ تلقین کیا جاتا ہے اور بات کو ذکر کے سرنتی میں مدخوب مختصر ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت اور ہر جگہ ہو سکتا ہے اس لیے ذکر قلبی سے آدمی دام ذکر بن سکتا ہے یہی ذکر قلبی جب مزید راسک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر جسم کے دوسرے حصوں میں سرائز کر جاتا ہے اور مختلف مقامات پر اس کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے کس وقت ان کو لطایف کا جاری ہونے کہتے ہیں یہ لطاف خود بخود جاری ہوتے ہیں یا ان کو کوشش سے بھی جاری کیا جا سکتا ہے جی ہاں یہ کوشش کی جا سکتی ہے نشبندی حضرات ان کو یکہ دیگر ایک ترتیف سے جاری کرتے ہیں اور کے اضرات صرف لطیفہ کلب پر توجہ دیتے ہیں اور باقی لطاف کو اس کی فروعات مانتے ہیں جو کہ کلب پر محنت سے خود بہت حاصل ہو جاتے ہیں اس چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ لطائف جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہر ہر لطیفہ کی اپنی جگہ ہے لطیفہ کلب دل کی جگہ ہوتا ہے لطیفہ روح بائن پستان کے نیچے قلب کے محاذ میں ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان لطیفہ ہوتا ہے بونٹ اور بعض کی تحقیق کے مطابق پیشانی کے مقابل لطیفہ خفی ہوتا ہے اور دماغ یعنی سر کے بیچ لطیفہ افوا ہوتا ہے لطیفہ نفس ناف کے مقام پر ہوتا ہے ان کے مقامات میں بعض کو کشفی اختلاف دی ہیں ان مقامات پر طالب کو ذکر محسوس ہوتا ہے جو کہ اللہ اللہ اللہ, یا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان مقامات کے اپنے انورات بھی ہوتے ہیں جو اللہ کشپ کو نظر آتے ہیں اس لیے بعض رات نے ان کے انوارات کے بارے میں بھی تحریر فرمایا ہے انوارات کا سب کو نظر آنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کشفی ہیں اور بات کو کشف سے مناسبت نہیں ہوتی لیکن کشف کوئی مقصود نہیں ہے کشف تو بڑی مفید چیز ہے تو پھر یہ مقصود کیوں نہیں ہوا ہمارا مقصد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے جس کے لیے کشف کا ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے مقصود کیسے ہو سکتا ہے جہاں تک اس کے مفید ہونے کا تعلق ہے وہ اس کے استعمال پر موقوف ہے بات کے لیے یہ نعمت ہوتی ہے بات کے لیے آزمائش اس لیے جن کو خود بہت حاصل ہو جائے وہ تو اس کی قدر کر کے صحیح استعمال کرے اور جن کو دی جائے اس پر شکر کرے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے کشف کیا ہوتا ہے کش کا مطلب کسی چیز کا پردہ سے باہر آ جانا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک قسم کو تقرینی یعنی ماضی حال مستقل کی کوئی بات یا کام کا پتہ چلے یا دور کی کسی بات یا چیز کا پتہ چلے جس کو آم لوگ اپنے حوال سے معلوم نہ کر سکیں دوسری قسم کا کشف علمی ہوتا ہے جس میں کسی بات کے صحیح اور درست ہونے کا پتہ چلے یہ دوسری قسم کی تش بہت مفیر ہے اس کی دعا بھی کے نہیں چاہیے اسی کو شرح صدر کہا گیا ہے قرآن میں اس کی دعا ربراہ صدری حضرت السلام سے ثابت ہے یہ آخری کا تو مقصود ہوا تو پھر آپ اس کو غیر مقصود کہہ سکتے ہیں میں نے کہا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یہ مفید ہے پھر اللہ تعالی جس کے لیے جو مناسب سمجھے پر راضی رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا تصوف کے بنیادی مقاصد میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے حوالے کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں اس لیے جس کو جتنے وسائل دیے گے ان سے اتنا ہی پوچھا جائے گا آپ نے مراقبہ کے بارے میں فرمایا تھا یہ کیا ہوتا ہے مراقبہ دل کی سوچ کو کہتے ہیں کسی مطلوب بات کا اس طریقے سے سوچنا کہ وہ مطلوب حاصل ہو جائے مراقبہ کہلاتا ہے انسان کا قوت تصور بہت عجیب ہے اگر اس سے کام لیا جائے تو بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں بعض رات اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے وہ از رات یہ بھول جاتے ہیں کہ مذہب میں تو سب کچھ تصور سے ہوتا ہے عقائد سب تصورات ہیں جو کہ دن کے احساس ہیں محبت کے ہونے نہ ہونے میں تصور کو بہت دخل ہے فکر تصوری کی ایک قسم ہے جس سے امال وجود میں آتے ہیں اس لیے دل کے سوچ کو ترتیب دینے کے لیے کام لیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے گمان کے ساتھ مراقبہ سے اچھے گمان کا حصول ممکن ہے کون سا مراقبہ سب کے لیے مفید ہے عمل سے پہلے نفس کی فرمائش کا مراقبہ اس کو نیک عمل کے لیے تیار کیا جائے اس کو مشارتہ کہتے ہیں عمل کے بعد اپنا محاسبہ کے وہ عمل کیسے کیا ہے پس اگر اچھا کیا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر شکر کرے اور اگر اس سے کوئی غلد غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس پر استفاق کرے یہ مراقبہ روزانہ سب کو کرنا چاہیے انتہائی مفید مراقبہ ہے کیا مراقبہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول تنظور نصم مقدمت غذ یعنی چاہیے کہ دیکھ بالے ہر شخص کے اس نے کیا قیامت کے لیے کیا جیزا کے دے یہ مراقبہ ہے اور اس کا حکم ہے اور حدیث, حدیث استعمال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ کی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو اس کو اپنا مقابل پوگے مراقبات کی کتنی اور قسمیں ہیں کئی قسمیں ہیں جن کی تفکیلیاں نہیں دی جا سکتی اس کے لیے بندے کی اضافہ متصور مطالعہ کی جا سکتی ہے آپ نے شوگر کا نام بھی لیا تھا یہ کیا ہوتا ہے دل میں جب وساوس کی وجہ سے انتشار بڑھ جائے جس سے ایک فری پوت ہو جائے جو مبتدی کے لیے بہت ضروری ہے اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے مشاخبات ایسے طریقے بھی کرتے ہیں جن سے ایک سوئی آتل ہو جاتی. ایسے طریقوں کو الطال کہتے ہیں جب جکسوئی تو کیا پھر بھی شغل کر سکتے ہیں جیسا کہ شغل کے تاریخ میں اور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقصود بذات نہیں بلکہ محض ایک مقصود کو بلکہ ایک مقصود کیفیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے اگر وہ کیفیت حاصل ہو تو پھر شغل کرنا تاثیر حاصل ہے اس لیے اس اس وقت سکتا کرنا چاہیے آپ کوئی آسان سا شغل بتا دیں کتابوں میں تو کئی قسم کے خالی لکھے, لکھے گئے لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ اتنی نسلی مقصود نہیں بلکہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو شیخ خود ہی کے لیے تجویز کر دیتا ہے اس میں موقع محل اور سال کی خطیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کے انتخاب کا فیصلہ بھی شیخ پر چڑنا چاہیے فقط علمی طور پر ایک دو ش کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ شعل ہوتا کیسے کسی کاغذ پر مثلا دل کی ایک خوبصورت تصویر بنائی اس پر خوبصورت الفاظ سے لفظ اللہ دیکھ دیجیے پھر اس کو روزانہ کچھ وقت مقرر کر کے دیکھ لیا جس سے کل پر اللہ کی تصویر کا قائم ہو جائے جس سے ایک سوئی حاصل ہو اس طرح یہ تصور بھی کیا جاتا ہے کہ میرے باہر بال سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تفصیلی بھی میری کتاب فام السوف میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ذرائع کے بارے میں آپ نے بعض ایسے فائلات کا ذکر کیا تھا جن میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے وہ کون سی ماشاء اللہ خوبیات جن فائلات میں نقصان کا اندیشہ ہے ان میں شیخ سما اور عشق مجازی شامل ہیں جب ان میں نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر آخر ان کا کیوں استعمال کیا جاتا ہے جی ہاں ان کے استعمال میں بہت احتیاط چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ان کو دواؤں کی فہرست سے نہیں نکال سکتے کیونکہ کہ بعض قیمتوں میں ان سے احتیاط کے استعفار کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے عام دواؤں میں اس کی مثال اسٹیرائڈ کی طرح ہے کہ ان کے استعمال کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی مہارت کے حامل ڈاکٹر کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے عام حالت میں سے پریس کا ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے لیکن بعض اشد ضرورتوں میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے ان کے بارے میں جاننا ضرور ہوتا ہے واللہ تو صبر شیخ کیا ہے جیسے اپنے شیخ کے مجلس میں بیٹھ کر انسان کو خدا یاد آتا ہے اور شیخ کی اچھی عادت خود بہت سالک میں سلیٹ کر جاتی ہیں پس اگر شیخ کی موجودگی میں کے ساتھ بیٹھنے کا فطور کیا جائے تو ان سے وہ فوائد داخل ہو سکتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس میں خطرہ کس بات کا اس میں اصل میں خطرہ شیخ کے حاضر ناظر سمجھنے کا ہے کیونکہ سالک اپنے سالک اپنے محبوب شیخ کے ساتھ محبت میں بہت کچھ وابستہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جب سالک کے اخلاص و طلب کی وجہ سے کسی موقع پر مدد کرتا ہے تو سالک اس کو شیخ کی طرف سمجھنے لگتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کو شرک کی طرف لے جاتا ہے تصویر کو بھی تو اس کے لیے حرام کرا دیا گیا کہ آہستہ شرک میں بدلنے لگتا ہے کہ یہ محبت ایسی چیزیں کے اصل کو معاف کر دیتا ہے اور شیخ کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے اس لیے اگر اس کی تصویر دل میں بتائی جائے تو یہ بھی آہستہ آہستہ خطرے کی صورت اختیار کر, کر سکتا ہے یہ تو واقعی بڑے خطرے کی بات ہے اگر شیخ کا خیال محبت کی وجہ سے اور قلب پر چھا جائے تو کیا کو دفع کیا جائے لفظ تصور تفاول سے ہے جس میں تکلف پایا جاتا ہے تو جو شیخ کا تصور تکلف سے کرے گا تو وہ تو ناجائز ہوگا لیکن خود سے بے تکلف کسی کے دل میں شیخ کا خیال آئے تو محبت کی وجہ سے جس کا کوئی عرض نہیں ہے کیا تصور شیخ کے ان فوائد کو آسن طریقے سے حاصل کرنے کی کوئی صورت ہے ہاں شیخ کے دیوے معمولات کی پابندی شیخ کے منصوبات کی مطلوبات یا کتابوں کا مطالعہ یا جی اپنے پیروائیوں کے ملت میں اپنے شیخ کا تذکرہ وغیرہ یہ سب اس کی جائز صورتیں ہیں جس سے فوائد تو عاتل ہو جاتے ہیں لیکن نقصان نہیں ہوتا صوفی اکرام کے ہاں عام ہے کچھ اس کے بارے میں ہی بتا دیجیے اچھے کلام کا اچھی آواز میں سننے کو کہتے ہیں اس کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی ہو سکتے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میں علاق موسیقی کے, کے لیے مبوس ہوا ہوں تو پھر احتجاج ہو سکتا ہے بعض بزرگوں مثلا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی قوالی سنتے تھے سننے کا کیا اعتبار تحقیق ہونی چاہیے جب تک کسی بات کی صنعت نو کو کیسے تسلیم کیا جاتا چلچے جائے کہ اس کی مخالفت مستندر ہو یہاں بھی یہی صورت ہے حضرت ملکات باب نمبر ستائیس در نظامی نظر کا ملفوز موجود ہے فرمایا سما کی چار قسمیں ہیں حلال حرام مکرو مباح اگر صاحب وجد کا میدان حقیقت کی طرف ہے تو حلال اگر مجاز کی طرف ہے تو حرام اگر حقیقت کی طرف زیادہ ہے تو مباح اور مجاز کی طرف زیادہ ہے تو مکروح فرمایا سما کے واسطے کئی باتیں درکار ہیں جب یہ موجود نہ ہو نہ سنے اور اگر یہ موجود ہو تو پھر سنے مسم مستم مسمو اور اعلی سماعت اس میں مسلم یعنی سننے والا پورا مرد ہو امرت یا عورت نہ ہو امرت چھوٹے لڑکے کو کہتے ہیں مستم سننے والا بھی یار حق میں مشغول ہو مسموع کلام علام یا کسی کے ہجو نہ ہو اعلی سماع یعنی مضامیر موجود نہ ہو تب یہ سمع سننا مباح ہے اس کے باوجود بھی بعض با کرام سے مضامیر کے ساتھ قوالی سننا منقول ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے نامکمل علمی معلومات علمی مصیبت ہوتی ہے آپ کو بھی بات نہیں جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکالی جن حضرات کا یہ عمل منقول ہے وہ اس کو عام لوگوں کے لیے حرام ہی سمجھتے اور خود علاج کے لیے سنتے تھے اور یہ فرما سے بالکل ایسی ہے کہ جیسے فوکہ بعد بعض دفعہ جب شراب کے بغیر کوئی علاج موجود میں ہو اس سے علاج کو جہیز بتایا اس طرح بھی ہم اپنے دل کا اس, اس وقت اس حرام کے ساتھ علاج کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوضین رحمتہ اللہ علیہ کے محفوظ فوائد افواج میں نکل گیا ہے کہ سما کے ذکر کار نے پر فرمایا جو شہر ہے وہ کسی کو حکم سے حلال نہیں ہوتی بس اگر کوئی اس کو حلال بھی سمجھتا تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کسی اور کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں غلط ہے جو صفیہ کرام ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں ہم کیا سوچیں کیا سوچے اچھا سوچیں کیوں وہ ایک دلیل سے بات کرتے تھے اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے تھے اس لیے ہم بھی ان کو معذوری سمجھے البتہ اتنا ہم ان کی تکلیف نہیں کریں گے بلکہ ہم ان باتوں میں ان کی تکلیف کریں گے جو بے غبار ثابت ہو عشق مجازی کا بھی فائلات میں ذکر ہوا تھا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے عشق مجازی کی کئی قسمیں ہیں باز جائے بعض نہ جائے تھے. جائز صورتوں میں بیوی بی کی محبت اپنے بچوں کی محبت وغیرہ آتے ہیں ناجائز صورت میں غیر محرم کے ساتھ محبت ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت امارت کی محبت بھی اس میں آتی ہے بلکہ تو اشد ہے ہر عشق کی مجاجی کا اپنا اپنا استعمال ہے جو جائز عشق مجاحبی اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ عشق حقیقی کی تعداد ہو جائے تو پھر اس پر عجر و سوال ہے اس لیے کہ اپنا وقت کیا تو اپنے شہر کے ساتھ گزارنا چاہیے یہ نہ ہو تو اپنی بیوی بی کے ساتھ اور یہ بھی نہ ہو تو پھر اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے جو ناجائز محبت ہے وہ ارادے سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو اگر اس کو جائز صورت دینا ممکن ہو تو جلد سے جلد اس کی کوشش کرنی چاہیے یعنی شادی ممکن ہو تو کی جائے ورنہ سے دور رہے اس کا خیال دل میں نہ لائے اس محبت سے نکلنے کے لیے اپنے شہر کی رہنمائی حاصل کرے اگر اس محبت کے افراد سے اور عفت پر کام رہنے سے جان بھی چلی جائے تو یہ بہت بڑی شادت ہے افلاق کی کیا مراد ہے خلق سیرت کو کہتے ہیں جس سے مراد کسی انسان کی باطنی نہیں ہے اور اخلاق اس کی جمع ہے بس جس کے باتنی عوال اچھے ہوں ہم ان کو خلیق کہتے ہیں یعنی اچھے اخلاق والا لوگ تو مروت اور خوش مزاجی کو اچھے اخلاق کہتے ہیں آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے جی ہاں یہ غلط عام ہے عام لوگ ایسے لوگ کو ہی اچھے, والا اچھے اخلاق والا کہتے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہو, ہوتا کیونکہ بعض دفعہ یہی گفتاری اور زبانی بداخلاق کی بن جاتی ہے مثلاً کوئی عورت کسی نامحرم سے نرم آواز میں مخاطب ہو تو اس عورت کو ہم بداخلاق کہیں گے کیونکہ شریف اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ کے سے سخت لینے میں بات کرے اخلاق پر آپ مزید روشنی ڈالیں گے کیونکہ اس سے کئی شکوک نکلتے ہیں جی ہاں آپ نے جی کہا اصل میں اچھا اخلاق قوت شاوت قوت اصل قوت غذب اور قوت, قوت علم کے اعتدال کا نام ہے اس میں کسی بھی اعتدالی انسان کو بے اخلاق بنا دیتی ہے قوت شہوت سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد جنسی قوت ہے نہیں بلکہ یہ جامع لفظ ہے اصل میں شہوت ہر انسان کے اندر اپنے نفر کے اصول کی خواہش ہے اس میں افراد اور تفرید برخلاقی اور اعتدال اچھا ہوتا اس میں افراد سے مراد خود غرضی ہے جس سے حیرث وجود میں آتا ہے جس سے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے چوری زنا اور دوسرے قسم کے آرام کاریاں وجود میں آتی ہے اس میں تفرید ڈپریشن ربانیت وغیرہ پیدا کرتی ہے قوت غضب کسے کہتے ہیں یہ اپنے سے شر کو دفع کرنے کا جذبہ ہے اگر اعتدال سے تج... اگر یہ اعتدال سے تجاوز کر جائے تو آدمی ظلم اور تحور کا شکار ہو جاتا ہے جس سے معاشرے میں تباہی آ جاتی ہے اور تفریح بزدری پیدا کرتی ہے اس کا اعتدال دلیری شجاعت اور دوباری استقلال پیدا کرتی ہے قوت علم کسے کہتے ہیں قوت علم سے انسان کسی چیز کے بارے میں یہ جان سکتا ہے کہ انسان کا تغر امتیاز ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت تمام مخلوقات سے جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اپنے علم کو پھر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے یا نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہر طرح کا علم مفید ہے نہیں بعض علم مقصور ہے بعض مباح ہے اور بعض کا حاصل کرنا حرام ہے کیا کسی علم کا حاصل کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں کیا جادو کا علم حاصل کرنا حرام نہیں اس طرح موسیقی کا علم ہے نفس کو خوش کرنے کے اور جدید قدیم علوم ہیں جو حرام ہے لیکن بعض علوم تو فی نفس سے ہی اچھے ہیں لیکن ان کا استعمال اگر برا ہو تو الگ بات ہے لیکن اس علم کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے جی ہاں بعض کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بعض علوم جو اجاری علام کاموں کے لیے ہوتے ہیں ان کا حاصل کرنا تو جائز نہیں ہوگا مثلا موسیقی کا علم جادو کا علم وغیرہ قوت عقل سے آپ کی کیا مراد ہے یہ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ باقی دوسری قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو انسان کو ذہن ان غبی اور احمد قرار پاتا ہے اور اس کی افراد انسان کو مکار چالاک اور فریبی بناتا ہے اس کا اعتدال انسان کو مدب فرم شناس اور زخی بناتا ہے بس قوت شہوت کا افراد انسان کو مبتلا کر لیتا ہے لیکن عقل اس کو سنبھالتا ہے کہ خبردار دوسرے کے حدود میں دخل نہ دینا اس کے نتائج ہوں گے ہر حکومت جو قوانین وضع کرتی ہے اس میں اخلا مدد لیتی ہے جو ان دوسری قوتوں کے استعمال پر پابندی لگاتے ہیں یعنی اصل کے ذریعے معاشرے میں باقی قوتوں کا توازن قائم رکھتے ہیں نہیں تو کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا اسلام نے بھی عقل کے استعمال پر بہت زور دیا عقل اور علم میں کیا فرق عقل اور علم میں یہ فرق ہے کہ علم کسی چیز کے جاننے کا نام ہے اب دو شخص اگر ایک چیز کو جانتے ہوں تو ایک اصل کے بہتر استعمال سے سے بہتر فوائد کر سکتا ہے اور دوسرا اصل کے کم استعمال سے اس سے کم فائدہ کیا قوت عقل کے استعمال میں بھی افراد تو تفریح ہو سکتی ہے جی ہاں اس کا اثرات یہ کہ اپنے عقل کو کامل سمجھ کر سے فائدہ نہ کیا جائے یہاں تک کہ عقل کو پیدا کرنے والے ذات کے بات سے بھی بغاوت کی جائے یونانی حکما کو یہ غلطی لڑو بھی تھی انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی تعلیم سے مستقلی سمجھ رکھا تھا اور سے دیکھا جائے تو ان کی عقل بھی ناقص تھی جو اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکی کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے اور ہم ہر چیز میں اس کے کرم کے محتاج ہیں اس کی تفریح یہ کہ جہاں عقل کے استعمال کرنے کا حکم ہو وہاں بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے کیسے لوگ کو بے وقوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن عثمان میں اور رات و دن کے اختلاف غور کرنے اور اس سے صحیح نتیجے نکالنے کی دعوت دیتے ہیں اب اگر کوئی جی ان چیزوں میں عقل استعمال نہیں کرتے تو اپنے نقصان کرتے ہیں بہت سارے غیر مسلم سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں ان میں غور کرنے کے لیے وقف کی لیکن وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے وہ غور کرتے جی ہاں یہ ایک المیا ہے شیطان انسان کو وہاں تک نہیں جانے دیتا وہ درمیان کی چیزوں میں الجا کر اس کا صحیح نتیجہ نہیں نکالنے دیتا حضرتان محمد اللہ نے اس کی عجیب مثال دی کہ گاڑی آ رہی ہے اور ٹیخ جنڈا کر روک دیا اور گاڑی رک گئی اب ایک شخص کہتا ہے کہ گاڑی بریک نے رک دی وہ تو ٹھیک کہتا ہے آگے ایک شخص کہتا ہے کہ گاڑی ڈرائیور نے روکتی وہ بھی ٹھیک کہتا ہے تیسرا شخص کہتا ہے کہ گاڑی ٹی ٹی کے سرخ جنڈی نے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے چوتھا شخص کہتا ہے کہ گاڑی اس قانون نے روک جس میں کہا گیا ہے کہ سرخ جنڈی سے گاڑی کو روکنا چاہیے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے فرق صرف یہ کہ کسی کی نظر کہاں تک جاتی ہے کہاں اب ہم الاسباب پر نظر ہوتی ہے اور سائنسدانوں کے اسباب پر اگر کسی سائنسدان پر اللہ کا فضل ہو جائے اور علمی نبوت سے بھی اس کا سینہ روشن ہو جائے تو اس کی نظر بھی مصحب الاسباب پر ہو جاتا ہے وہ نکورے کا کور رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان نفی خلقات وقت نہارے باغ فرمایا الزی نے اس کے بعد فرمایا وہ تفکرون بس ذکر کے بغیر فکر صحیح نہیں چلتی اور صحیح فکر کے بغیر صحیح صحیح بام نہیں ملتا تو اخلاق کا دار کیا ان ہی قوتوں پر ہے اچھے اخلاق لوگوں کو تب نصیب ہوتے ہیں کہ ان قوتوں کا اعتدال نصیب ہو ایسے شخص کو خوب سیرت کہتے ہیں تو سوخ میں یہی ہوتا ہے جتنا علم جتنا قوت شاوت غذب و عقل کسی کو میسر ہے ان سب کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ دیکھا جائے وہ ہے کہ ان کو منہاج نبوت پر اپنے تمام پیمانوں کو ناپنے کا دن آ جائے مصطفیٰ اب آپ سے ایک تفصیلی سوال کر رہا ہوں وہ کون سے مالک طلب ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا سوال ہے کو صبر شکر تواز و اخلاق تفیظ رضا بلای رسول توحید ظہر خوشو وغیرہ کا حصول ضروری ہے ان کے اجداد سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ضروری ان کے جو اجداد ہیں ان کو رضایل کہتے ہیں مثلاً بے صبری ناشپری تک ریاحی دنیا شرف حرص انتشار قلبی حسد حقل اجف وغیرہ رضائل ہیں ان سے بچنا ضروری ہے صبر سے کیا مراد ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے انسان کے اندر دو قوتیں ایک دنیا کی طرف راغب کرتی ہوں دوسرے دین کی طرف دین کی طرف راج کرنے والی قوت کو ساتھ لے کر دین سے دور کرنے والی قوت کا مقابلہ کرنا چاہیے یہی صبر ہے پس اگر مصیبت آئے تو ایک قوت اس کو اللہ سے بائک کر کے جزفا پر مجبور کرتا ہے دوسری قوت اس کو رجوع اللہ کی تعلیم دیتا ہے جس کی تعلیم انلح راجعون میں موجود ہے پس دوسری قوت کو ساتھ لے کر اپنے جزہ فضا کیفیت کو روکنا یہ صبر ہے اس کو تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن اگر کوئی دینت تازہ ہو کہ انسان کی طبیعت پہلی قوت متاثر ہو کر اس سے فرار چاہتی ہے لیکن دوسری کوت اس کو تقاضے کو پورا کرنے پر مجبور کرتی ہے اس وقت اس کا مان کر پہلی کا مقابلہ استقامت کہلاتا ہے لیکن اصطلاح میں یہ بھی صبر ہے بس روزہ میں صبر ہے جو کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کے بارے میں قرآن و میں آئی تعلیمات کو سامنے رکھنا اور مجاہدات کے ذریعے نفس کی تہذیب ہے اس کی تفصیل بھی میری کتاب پہ متصور میں دیکھی جا سکتی شکر کیا ہے اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کسی بھی نعمت کو من جانب اللہ سمجھ کر اسلام ممنون ہونا اور اس نعمت کو منہ کی کی کہ مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ مراکب ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی سب کچھ دیتا ہے اور جب تک چاہتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اس کے مرضی کے بغیر کسی کا بس نہیں کہ کس چیز کا کس چیز کو استعمال کر سکے اس کے علاوہ دنیا میں اپنے سے سکھم پر نظر اور دن میں اپنے سے اوپر پر نظر شکر پیدا کرتا ہے اپنے گناہوں کا احتجاج انسان کو شناخت بنا دیتا ہے اور وہ سمجھ لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جتنا کچھ دیا ہے وہ اس کا کرم ہے میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر پتھر برسائے جاتے سکے باقی تفصیل میری کتافوں میں تصوف میں دیکھی جا سکتی ہے تبلیغ کا صحیح مطلب کیا ہے جو اچھی بات معلوم ہو اس کا دوسروں تک پہنچانا اور جس شر کا پتہ ہو اگر اس میں کوئی مبتلا ہو تو اس سے بچنے کے لیے کہنا یہ تبلیغی دین ہے کیا تبلیغ سب کو کرنی چاہیے یہ منحصر ہے قدرت اور علم فہم پر جس چیز کا جس حد تک علم ہو اگر قدرت ہے تو اس کے مطابق امر معروف اور نہیں واجب ہے ورنہ نہیں بعض ضروریات کی تبلیغ پر اگر خود قدرت نہیں تو اگر قدرت کو متوجہ کرنے پر قدرت ہے تو ان کو متوجہ کرے اور اگر بیان کرنے کا صحیح علم نہیں تو علماء اللوائے جس کے لیے علماء کے ساتھ مانی جانی تعاون لازمی ہے کیا موجودہ تبلیغی جماعت یہی کام کر رہی ہے ہمارے معلومات تک تب جماعت امر بالمعروف تو کرتی نہیں کیا تبلیغی جماعت کو منکر بھی کرنا چاہیے حالات پر منحصر نیلم ہر ایک نہیں کر سکتا اس لیے عام لوگ امر بالمعروف بھی کریں لیکن یہ لوگ خود کو مکمل سمجھ کر دوسرے کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنیں یہ لوگ رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں شیخ الزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے باب نے فرمایا علماء دلائل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں مجاہدین تلوار سے اور مؤزین اذان سے اور یہ عام ذائر کے اعمال کی طرف دعوت دینے اور ہمارے قلب کی طرف دعوت دینے کے لیے فصوفیا جو ہمارے قلب کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بھی دعوت میں شامل ہے لیکن بعض حضرات صرف اس تبلیغی جماعت کے طریقے کے مطابق جب دعوت کوئی دہ رہا ہو تو اس کو تو دعوت سمجھتے ہیں باقی حضرات کی دعوت کو دعوت نہیں سمجھتے اس لیے اوقات ان کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کا علاج تبلیغ اس کے علاج ہے ان حضرات کو حکمت سے سمجھایا جائے کہ سارے دینی کام ضروری ہے اس لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے سے دین مضبوط ہوگا ورنہ ہماری نادانی سے دین کو ہم سے نقصان پہنچائے گا جس سے ہم ذمہ دار ہوں گے بہتر یہ ہے کہ اسی جماعت کے علماء کرام اور ذمہ دار اضرات کی ذمہ داری کو محسوس کرے کیونکہ ان کی بات ماننے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کیا تبلیغی جماعت کے سارے عزرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صرف وہی حق پر ہیں جو ان کے ساتھ نہیں وہ غلطی پر ہیں نہیں بھائی میں نے جواب میں بات کا کہا ہے اور وہ بات بھی صرف ناسمجھی سے کر رہے ہیں اگر ان کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے میں ہم غلطی پر تو یقین رجوع کر لیں بعض تبلیغی جماعت خود بھی جو ہم کہتے ہیں ان کو جانتے اور مانتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس بارے میں کریں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ روحانی تعلق رکھ کر اپنی اصلاحی کرواتے ہیں اور اپنی اصلاحی کی نیت سے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی چلتے ہیں ہم انہی کو سمجھتے ہیں تو کیا دوسرے تبلیغی میں جی ہاں اس غلط فہمی کی وجہ سے نامکمل تبلیغی ہے کیونکہ تبلیغ کا ادب ہے کہ اپنے مخاطب کو اپنے سے افضل سمجھو اور جوڑ بھی تبلیغی کا ایک اہم اصول ہے حضرت مولانا محمد مر رحمت اللہ علیہ ریونڈ اجتماع میں اپنے آخری بیان میں اس پر بہت زور دیا تھا میں تو اپنے صبر کے اتباع میں کہتا ہوں کہ جب تک تصوف تم کی رسائی نہیں ہوگی یہ چیز مشکل سے ہی آئے گی اور یہ نامکمل تبلیغی رہیں گی یہ تو ٹھیک ہے لیکن بعض تبلیغی اذرات کا شکوہ ہے کہ ہم میں سے جو کسی شیخ سے بیت ہو جاتا ہے وہ تبلیغ کو ہمیشہ کے لیے سلام کر لیتا ہے اور اسی شیخ کا ہو جاتا ہے باقی کسی کام کا نہیں رہتا آہ کیا غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنے فضل سے دور کر دے میرے بھائی اگر ہم دین کو بحیثی سے مجموعی لے لیں تو اس میں ہر قسم کے دینی کام, دینی کام کی ضرورت ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ نے جس میں جس قسم کی بھی صلاحیت رکھی ہو مشاہد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں میں ان صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی تکمیل کے بعد ان کاموں کے لیے ان کی تشکیل کر دے کبھی کبھی جب مناسب سمجھتے ہیں تو دوران اسلاح بھی ان سے دین کا کوئی نہ کوئی کام لیتے رہتے ہیں اب اگر ان کی نظر میں کوئی تبلیغی صاحب اپنے اصلاح کے بعد کوئی اور دین اکاؤں کے ریموتی اس, اس میں تشکیل کر دیں تو اس کو کیا غلط کہا جائے گا اس کو غلط کہنے کی غلطی کوئی بھی کرے غلطی ہی ہے ہمارے تبدیل کا تو یہی مقصد ہونا چاہیے کہ دین کا کام چلے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں اب اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ہم دعوت اس کی دے کے لوگ دائی بنے تو جب تک دین کے دوسرے کاموں جو ان کے ساتھ جوڑ اور اس کے قدر دل میں نہیں ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ لوگ آزان اس لیے دے کہ دوسرے لوگ آزانے دیں تاہم میرے اس بات سے یہ جی حضرات بالکل نہ گبرائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص بےت ہو جو یا تو خود جماعت کا ہو یا جماعت کے ساتھ بہت مناسبت رکھتا ہوں اس لیے ان کو صرف گلہ نہیں ہوگا کیا جماعت میں مشائف ہیں کیوں نہیں کئی مشائف کو میں جانتا ہوں بلکہ جماعت والے حضرات اگر جماعت میں ایساً پروگرام بنائے تو ان کو صرف فائلات کی ضرورت ہوگی یا ذکر اختار کی جو ان کو شیخ تلقین کر دے گا اور باقی جو جماعت میں غیر اختیار مجھے آتے ہیں وہی ان کی تربیت کے لکھا سے ہو جائیں گے یہی ہمارے شیخ مولانا شخص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ ادر شاہجو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ طریقہ آپ کی ذکر آپ کے ذکر کا لائن ہے اور تبدیل آپ کی مجاہدہ کا